الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشد و اعذني من شر نفسي رَبَّنَا لَا تُذِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مُلَّذَنْكَ رَحْمًا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّةِ اللَّهُمَ إِنِّي أَعْوذُ بِكَ مِنًا أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا أَعْلَمُ بِهِ وَسْتَغْفِرُكَ لِمَعْلَا قَالَمْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ إِم وَلَا يَذالُونَ مُخْتَلِفين إِلاا مَ الرَّح مَغَبُّك وَلِذَالِكَ خَلَقَهُم وَتََّتْ قَمَةُ وَبِّكَلَ أَمْلَ أَ الن جَن نمَمِنَجَّةِ وَ اللہ کی حمد و ہندوستنا کے بعد جو اسی اکیلے کے لیے لائق یہ سورہ بود کی آخری آیات میں سے دو مہینے سامنے آپ کے پڑھی ہیں باقی بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ اور ہم ان کے مقہوم سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر اللہ تیرا رب چاہتا رجا علن ناختم واحدہ لوگوں کو زبردستی ایک امت بنانا سب کو اسلام پر زبردستی لانا تو اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہ تھا ایسا ہی ہو جاتا ولا یا ظالون مگر یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے اللہ مرحیم رب سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے گا ان کے اختلافات اس لیے ختم ہوں گے کہ وہ ایک رب پر ایک الہ پر جمع ہو جائیں گے جب سب کا الہ ایک ہے تو پھر اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی والی غالی کا اور اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے لوگوں کو ملا تاکہ وہ آزمائے امتحان لے کے نیک مال کون کرتا ہے تو اختلاف یہ اللہ کی حکمت کے تحت قرار پایا اور جمع کرنا اللہ کی مشیت اگر ہوتی تو اس کی مشیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پھر ایسے ہی ہو جاتا و تم مت اور تیرے رب کے کلمات پورے ہوئے لَ لن نہ جہن ممن الجم نہ کہ میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا جنوں سے اور لوگوں سے تو ایسے لوگ جو اللہ کا انکار کریں گے اللہ کی آیات سے تکبر کریں گے اہل ایمان کی مخالفت کریں گے حزب و شیطان بنیں گے جہنم انہیں سے بنی جائے وکل علیہ عَلَيْكَ مِنْ ام با اور یہ جو رسل کے قصے ہم آپ کو سناتے ہیں ان کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں ماں سب بھی تو کو عادت تو یہ اس لیے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دن دعوت حق کا پر مضبوط ہو جائے وہ جافی ہا بھی اور اس کتاب میں تیرے پاس حق آ چکا دعوت حق کا پہنچ چکی کھل کر وہ معیزہ تو وزی اور یہ معیزہ ہے نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے تمام اہل ایمان کے لیے جو تجھ پر ایمان لائے تیرے لیے بھی اور بعد والے اہل ایمان کے لیے وکول اللہ <يُؤمنون> اب اے نبی علیہ اللہ تو ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے اور سب کچھ دیکھ کر دلائل کو اپنی زبان میں پانے کے بعد بھی منکر کر ہے حجت جن پر تمام ہو چکی ہے اے عمل عمل کرو اعلی اعلی مکانتی کم اپنی جگہ پر تم عمل کرو ان آمیلون. ہم اپنی جگہ پر عمل کر رہے ہیں اب ہمارے میدان مختلف ہیں لقم دین ولی دین مالک کا فیصلہ یہ بتا دے گا کہ حق پر کون تھا ون تضر ان تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کس روز فیصلہ کرتا ہے دنیا میں بھی اور آفر میں بھی وللہ غیب السماوات والارض اور آسمان اور زمین کا تمام غیب صرف اللہ کے لیے ہے کوئی نہیں جانتا کیا تبدیلیاں اور کیا مارکے اور کیا اونچ نیچ ہونے والی ہے زمینوں میں اور آسمان میں سوائے اللہ کے انہیں ہی یور یا ال اور تمام چھوٹے بڑے کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اس نے مقرر کر دیا اور جو وہ چاہتا ہے کچھ بھی دنیا والے چاہے نتیجہ بدل نہیں سکتا جب سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کے قبضہ میں ہیں تو پھر کیا تقاضہ ہے اس کا فا اسی کی عبادت کر اس کا ہو جا جو اتنا طاقتور ہے اتنا عظیم ہے اتنا قادر ہے اتنا عالم ہے اور اتنا رحیم و کریم ہے بس اسی کا ہو جاتا اور اس کی عبادت کا خالص اور یہ کیسے ہو سکے گا جمع کیسے جا سکے گا عبادت پر وہ تبق اس پر بھروسہ کر بن دیکھے ایمان مان لا کوئی بھی اسباب نہ ہو حق کے جیتنے کے لیے تب بھی یقین رکھ کہ آخر کار انجام کار اہل ایمان کی فتح اہل کفر کی شکست یہ تیرے ایمان کا تقاضا ہے وہ توقع علیہ اور جب اللہ یہ خطاب کرتا ہے تو صرف اپنے نبی کو کرتا ہے علیہ السلام اس لیے کہ نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی فرما برداری اور عبادت کا حق بجا لانا ہے تو پھر میرے اور آپ کے لیے کیوں نہ ضروری ہوگا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ بھی تَعْمَلُونَ اور تو عمل کرتا چلا جا تیرا رب عمل سے غافل نہیں تیرا کام عمل کرنا ہے جس پر تو ایمان لایا ہوگا کیا کب ہوگا کیسے ہوگا یہ اللہ پر چھوڑ دے یہ سورہ مبارکہ وود عجیب سورہ مبارک یہ سورہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آغاز بھی اسی سے کیا ہے کتاب ان کی مت آیات خصیلت ملز الحکیم الحبیر یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیت محکم ہے اللہ حکیم کی طرف ایسی زبردست اپنے اصول پر اور اپنی بنیاد پر پکی اور مضبوط ہے کہ ان کے سمجھنے میں کبھی غلطی خوردہ ہونے کا کوئی امکان نہیں پھر فیلت یہ کھول کر بیان کر دی گئی میں خبیر حکمت والے خبردار کی طرف یہ قرآن ہے جو سورہ حود میں بیان ہو رہا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ سلاط و کو تمام انبیاء کے قصے سناتا ہے جس میں نوح علیہ سلاط و سے آغاز کیا جاتا ہے حود علیہ سلاط و پھر صالح کا معاملہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی لوت اور ابراہیم علیہ صلاط والسلام کا تذکرہ کرتا ہے پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی موسا علیہ صلاط والسلام کا ذکر دلاتا ہے سب انبیاء کے قصے بتاتا ہے کہ کس طرح انبیاء ستائے گئے اور انہوں نے ستائے جانے پر صبر کیا پھر اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے سورہ کے شروع میں فلا اللہ ہو سکتا ہے تارکم باغا مایوہ علیہ کہ تی کے بعد احکامات کو تارف ہو جائے چھوڑ دے یعنی یہ اس کی شدت بیان کی گئی احکامات کی جہالت کے معاشرے کے اندر اللہ کے احکامات بے لاب ہوگا ملامت کی پرواہ کیے بغیر بیان کرنا یہ ایمان کی چوٹی ہے اے نبی علیہ السلام السلام بعض وہی جو نازل ہو رہی آپ پر ہو سکتا ہے کہ آپ اسے تر کیا جو ہے وہ خیال ذہن میں لائے ودا کم بہی اور آپ کا سینہ ان کے بیان سے تنگ ہو دعوت کے مراحل اتنے شدید ہیں آئی کہ یہ مجھے پلک کر یہ نہ کہیں لولا کن اس پر کیوں نہیں خزانے نازل ہوئے اگر یہ سچا نبی اور رسول ہے او جا اما ملک یا فرشتہ اس کے ساتھ آتا اس کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ان نما ان کا نبی علیہ السلام و تو صرف ڈرانے کا ذمہ اٹھوایا گیا اس کے بعد ہدایت دینا وہ میرے ذمے تو پہنچا دے واللہ اللہ کل اعلیٰ شی وکیل اور اللہ ہر چیز پر نگہ ہے تیری ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہم یقولون نفترا یا یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے اپنی طرف سے گھر لیا ہے سو انس لکھ ان کو کہو کہ دس صورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ اور پھر ایک سورہ مبارک ابھی کہا جیسے آپ کو معلوم ہے مسترا جو بڑی ہوئی ہو ہوستتا من تم منڈون اللہ ان گن تم ساد کی اور بلا لو جن کو بھی بلانے کی استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو بلا لو سب کو اور اگر قرآن کے اس موجزے کے بعد بھی یہ مجزہ مانگتے ہیں جس سے جذباتی طور پر انہیں ایمان میں داخل کر دیا جائے اور ان کی گردنیں جھکا دی جائیں تو جس نے سوچ سمجھ کر قرآن کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ نہیں مانا اور جس نے قرآن کے سامنے آجز ہو کر کہ اس کے مقابلے پہ نہ آج تک کوئی سورہ بنا سکا نہ دس صورتیں بنا سکا نہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی کلام لا سکا جس کے لیے قرآن کفایت نہیں کرتا اسے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا اسے موجراس بھی کفایت نہیں کرتے اس کا دل کافر کا کافر رہے گا اے نبی علیہ سلاح وقت اسی طریقے سے چلنا ہوگا بالاکد کسبت رسول قبل آپ سے پہلے بھی رسل کو یوں ہی جھٹلایا گیا فسا برو علام خبو یہ دعوت کا میدان ایسا ہی ہے تو انہیں صبر کرنا پڑا اس جھٹلائے جانے پر حتیٰوں نسرون حتیٰ کہ ہماری مدد پہنچ گئی صبر کا وہ امتحان پورا ہوا جہاں تک مالک کو منظور تھا یہ اللہ کی نہ بدلنے والی سنت ہے کہ وہ لوگوں کو آزمایا کرتا ہے پھر جب وہ آزمائش میں ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اتنا نہیں آزماتا کہ توڑ کر رکھتے جب وہ ساتھ کے مطابق آزمائش ہو سکتی ہے اس نے اپنے نبی ابراہیم کو آزمایا تھا آتم اس نے ساری آزمائشوں میں اپنے آپ کو مکمل طور پر کامیاب ثابت کیا تو پھر ہم نے اس کو لوگوں کا امام بنا دیا پھسا برو اعلیٰ حسا نفرونا حتّہ کہ ہماری مدد آن پہنچی فتح آ گئی لام کلیمات اللہ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلمات کو بدلنا نہیں ہے اللہ کا یہی طریقہ ہے یہی آپ کو چلنا ہوگا اور چلانا ہوگا آپ کو انہیں شعور کے میدان میں تدبر اور تفکر کے میدان میں اسی موجودہ قرآن کے ذریعے دعوت دیتے ہوئے سوچتے سمجھتے ہوئے دعوت دینی ہوگی اور انہیں سوچ اور سمجھ کی دعوت دینی ہوگی پھر جو سوچ اور سمجھ اختیار کرے گا وہ آپ کا ساتھی بنے گا کبھی ساتھ میں چھوڑے گا لا مبدل لاموبد ولقد کلی مات اللہ فلیم اور آپ کو پہلے رسل کے تو بہت سارے اخبار ہماری طرف سے پہنچ چکے وہ ان قبول آلئی کا آراز ہوں انہیں یہ زجن اللہ کی اپنے نبی کے لیے کہ اگر آپ کو یہ راستہ مشکل نظر آتا ہے کہ ان کو سمجھ کے میدان میں اتارا جائے ان کی الٹی سیدھی اور ان کے تانے سنتے ہوئے اور ان کی تکنیف کو برداشت کرتے ہوئے سچا نبی ہونے کے باوجود ہر دلیل کے واضح ہونے کے باوجود اگر آپ پر یہ بھاری ہے انہیں تتا اتا اب تب کیا ہوئی نافا پن دل ارد پھر آپ کی اگر طاقت ہے تو زمین میں سرگ نکالیے آسمان میں سیڑھی لگائیے میرے نبی اور لائیے پھر موجا اور ان کو مسلمان اللہ اکبر یہ دعوت کا میدان کتنا سخت میدان پوچھا عائشہ صدیقہ نے عمول مومن میں بخاری کی صحیح روایت اے اللہ کے رسول آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کون سا آیا عہد کے دن ستر وہ شہید ہوئے تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے تربیت کے ساتھ پروان چڑھایا تھا جو اسلام کے لیے وہ گہر تھے جو نایاب تھے یہ بہت بڑا نقصان تھا تحریک اسلامی کے لیے یہ ایک ناقابل طلاقی نقصان نظر آ رہا بہت کا ذکر نہیں کیا کہا طاعف کا جس دن میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گیا اور میری تقریب کی گئی تقزیب کو سچے آدمی کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل جب وہ اللہ کے لیے خالص ہو اللہ کے لیے ہر چیز اللہ کے راستے میں کٹوا رہا ہو دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زیب و زینت اس راستے سے, سے حاصل نہیں ہو رہی جو پہلے سہولتیں حاصل تھیں جو پہلے مقام اور مراتب حاصل تھے وہ تو سب اس راستے میں بہا دیے اس نے اس نے تو اپنوں کو بھی دشمن بنا لیا پرائے تو پہلے بھی دشمن تھے اس نے تو اپنے آپ کو اپنے شہر سے بھی شہر بدر کروا لیا اس کے تو بچے بھی کٹ گئے اس کے تو خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے سب کو نظر آ رہا ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے ایجنٹ ہے کسی کا کافر کا انہاظانی لساہرانی یوری رانی یخرجاکم من کم اردری یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں یہ سارا نبوت کا جو ڈھونگ رچایا گیا معذلہ سلّہ نو زب اللہ اللہ کے اول العظم رسول موسا کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام. یہ دونوں بھائی یہ ایک جادو لے کر آئے ہیں اور نبوت کا پردہ اسے اوڑا دیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں تمہیں اس زمین سے نکال دیں اور چودھری بن جائے یہ اپنی ریٹ کا میاد کرنے کے لیے آیا تھا یا رہ قطع کب المسل اور تمہارا یہ طور طریق جو آبا سے چلا آ رہا ہے ہم سارے اکٹھے ہی رہتے ہیں آج تک یہاں پر اللہ کی کتاب کو محفوظ ماننے والے اللہ کی کتاب کو بدلی کتاب ماننے والے اپنے آئمہ کو معصوم ماننے والے اور صرف نبیوں کو معصوم ماننے والے صحابہ کو کافر کہنے والے اور صحابہ پر جان چھڑکنے والے غیر اللہ کی پکار لگانے والے اور غیر اللہ کی پکار کو شرط کہنے والے سیکولر کبھی نہ نماز پڑھنے والے جوا کھیلنے والے اریا اور فہاشی کے پروگرام کرتے ہوئے امت کے اندر گندگی کو پھیلا کر امت کے اخلاق کو برباد کرنے والے ہم سب اکٹھے رہتے آئے آج تک ہم نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ سب کو جدا جدا کر دو اور ایسا اسلام پیش کرو کہ لڑائیاں کروا دو یہ کیسے پسادی لوگ اٹھے ہیں انہوں نے تو قبریں بھی خان بھی توڑ دی غیر اللہ کی عبادت کو اس طرح بھی کبھی برا کہا کرتے اچھا ہوا یار پیر بابا کا مزار پھر کھل گیا لڑائی تو نہیں ہونی چاہیے نا سلا رہنی چاہیے سلا سے دعوت پھیلتی ہے وہ ظالموں تم نے کیا دعوت پھیلا دی تمہیں دعوت کب نصیب ہو گئی جب تم باطل کو باطل نہیں کرو کہو گے جس نے باطل کو باطل کہا وہ نبی الرسول کیوں نہ ہو لوگوں نے اس کا بھی سر پھاڑا ہے اس کو بھی قتل کیا بما یہ رسول اللہ کان بھی ایک بھی رسول نہیں جس کے ساتھ چٹھا کیا گیا ہو تم جھٹے سے بچنا چاہتے ہو تم تانوں سے بچنا چاہتے ہو تم تقزیم برداشت نہیں کرتے تم اسلام کو وسیع کر رہے سب کو داخل کر رہے اسلام میں بڑا کمال کیا تم نے تم آج کل کلمے پہ صدقے جاتے ہو نئی جیت کلمہ گو کو پہلے کافر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں تلوار اٹھا لو ان کے خلاف تم نے جب روسیوں کے خلاف تلوار اٹھائی تمہیں افغانی حکومت کا کلمہ نظر نہ آیا اس سے وہ زیادہ کلمہ پڑھنے والے تھے تمہارے حکام تھے کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں پٹھان معاشرے میں نماز کے بغیر گزارا نہیں بیویوں کو پڑتا سیکولر کو بھی کرانا پڑتا ہے سیکولر پٹھان بھی اپنی بیوی کو ننگا کر کے ساتھ نہیں لے سکتا یہاں تک کہ مردان تک میں اس طرح کا ماحول ہے کہ میرا ایک دوست ہے وہ سید زادہ ہے اور سید ہونے کی وجہ سے اوہام پرست ان کی اس طرح قدر کرتے ہیں کہ جس طرح کسی مقدس چیز کی قدر کی جاتی ہے الحمدللہ وہ توحید پر ہے وہ اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے بازار سے نکل نہیں سکتا تھا چانگے پر بٹھاتا جب مردان ختم ہوتا پھر موٹر سائیکل پر سوار کرتا اور پھر شیر گر جاتا اپنی خالہ کے ساتھ اس قدر ان میں ثقافت کی شدت ہے تو وہ افغان جو تمہارے سامنے لڑنے آتا تھا اور تم روس سے لڑ رہے تھے تمہیں کبھی اس کے قلمے کا خیال نہ آیا تم نے کبھی اس کی نماز نہ دیکھی ان کی جاڑیاں نہ دیکھی تمہیں عبد اللہ فاروق جو کشمیری ہے اس کے فوجی کلمہ پڑھنے والے کبھی کلمہ گو نظر نہ آئے جب تم انڈیا کے ساتھ لڑتے ہو کشمیر میں تو کیا انڈیا کی فوج میں ایک بھی کلمہ گو نہیں جو نماز پڑھے بیس ہیں بی سیوں ہے بیس یوں ہے غیرت جن کا کوئی ایمان اور دین نہیں ہے سوائے تنخواہ ابد الدیر ہم عبد الدینار وہ تمہارے مقابلے میں آئے تمہیں ان کے کلمے پر کبھی ترق نہیں آیا آج تمہیں پاکستانی فوج کے کلمے پر بڑا ترس آ رہا ہے کیا ترس کھایا تم نے کتنے بے انصاف ہو تم کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو کیوں توحید کے بعد الٹے پوم پھر رہے ہو ایک اصول رکھو عدل کرو کرویلو ہوا اقرب ال عدل کرو یہ سے قریب قریب ہے تو اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی میں نے پہلے نبیوں کے کسے تجھے اسی لیے سنا ماں سب بھی تیو عادت تاکہ ہم تیرا دل مضبوط کریں ہمیں تو کسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں پہلے انبیاء بیا کے قصے سیرت سے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں ٹی وی پر بیٹھ کے اخبار دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بہت بڑے کمانڈر ہیں نا اور بہت بڑے جیت عالم اور مفتی ہیں اگر ہمیں حالات کا پتہ نہ ہوا مفتی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک علم شریعت ایک حالات جس میں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اگر وہ حالات سے واقف نہیں ہوگا علم شریعت ہونے کے باوجود غلط فتویٰ دے دے گا علم شریعت بھی ہو کامل اس کے پاس اور حالات بھی معلوم ہو فتویٰ پوچھنے والا کون ہے کن حالات میں فتویٰ پوچھ رہا ہے ابن عباس سے کوئی شخص پوچھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ علوما کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے وہ معاف ہو جائے گا انہوں نے کہا نہیں کبھی نہیں معاف ہوگا وہ چلا گیا شاگردوں نے کہا آپ ابن عباس ہیں اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا صرف مشرق اور کافر کبھی کا معاف نہیں ہوگا انہوں نے کہا یہ قتل کرنے جا رہا تھا اور مجھ سے قتل کے لیے فتوا چاہتا تھا مفتی کو حالات کی بھی خبر ہونی چاہیے تو ہم سارے بہت بڑے مفتی بہت بڑے کمانڈر ہم نے ہر روز ٹی وی پر اخبار نہ دیکھے خبریں نہ دیکھی اگرچہ اس میں ہم نے کئی بے حیاب بے شرم عورتیں بھی خبریں دیکھنے کے بہانے میں دیکھ لی اشتہاروں کے ذریعے ہم نے کئی میوزک کی آوازیں سن کر بھی اپنے کی نیک آمال کا کافی نقصان کر لیا مگر خبریں تو سننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اخبار یہ تو پڑھنا چاہیے بھائی پتا تو ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کبھی کبھی کوئی رسالہ بھی قرآن کتنا پڑا ہے قرآن بھی پڑھتے کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں آتی قرآن اور قرآن سے روشنی کیا لینی ہے میڈیا کی زبان بول رہے ہیں لاشوری طور پر میڈیا کے ترجمان بنے ہوئے اب میڈیا ایک تاحوت ہے ایک معبود ہے جو اسلام کی ایک شکل آپ کو دے رہا ہے اور مجھے دے رہا ہے عوام کو دے رہا ہے کل تک عوام صوفی محمد کے صدقے والی تھے تین دن کے بعد اسے گالیاں نکالنے والے ہوئے یہ میڈیا کا کتنا بڑا کمال ہے میڈیا کا کمال اس وقت ہوا جب ہم بے کمال ہوئے إِنَّ لَا مَا مَا <بِأَنفُسِهِم> اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں بھائی کبھی سوچا کیجئے کہ یہ امت کی جو بری حالت ہوئی ہے شاید اس کے ذمہ دار بلکہ قرآن کی روشنی میں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور شاید اس میں سے ایک اشاریہ میرا بھی حصہ ہو کم از کم اپنا حصہ تو میں ختم کروں میں تو درست ہو جاؤں شاید اسی طرح سے یہ درست بھی ہمیں کہاں لے جائے یہ درس اس وقت فائدہ مند ہے کہ جب آپ ان درسوں سے اگر اتفاق کریں تو پھر ان کو اپنا سینے خزانہ بنائیں ان درسوں میں دوبارہ جا کر ان آیات کو پڑھے ان پر غور کریں ان آیات میں آپ سمجھ رکھنے والے بن جائیں ان آیات کو آگے بیان کرنے کے قابل ہو جائیں اور اس دعوت کو آگے پھیلائیں یہ سب پر فرض ہے اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا یہیں پر رکے رہے تو واللہ یہ ایک بہت بڑا نقصان اپنا بھی امت کا بھی آخرت کا بھی نقصان ہے پہلے ایمان دعوت کو پھیلایا کرتے دیکھیے اللہ کے نبی اس دن کو سخت ترین دن کہہ رہے جس میں طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے اور واپس اس حال میں لوٹے کہ آپ کے مبارک پاؤں آپ کی جودیوں کے ساتھ خون کی وجہ سے جم چکے یہ محنتوں کے ساتھ اس کھیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے چینچا جس کو برباد کیا امت میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے دعوت دین کو نہ سمجھا تو فرمایا کے لوگ اسی لیے پیدا کیے گئے کہ اللہ دیکھے کہ یہ اختلاف کرنے والوں میں حق پر کون ہے فرمایا یہ جو قصے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں مانو سبھی سب کو آدر آپ کا دل مضبوط کرنے کے لیے جو ہم بیا رسول کے قصے نہیں سنتا اس کا دل کیسے مضبوط ہوگا اس کا دل مضبوط نہیں ہو سکتا اس کا دل ان کے قصے سن کر مضبوط ہوگا بجا کفی حل حق اور اس قرآن میں غور کیجئے اس میں حق موجود ہے مئوزا ہے نفیحت ہے وزیق را جب بھول جائیں دوبارہ یاد دہانی ہے دل کو نرم کرتا ہے اور جلد پر رونگتے کھڑے کرتا ہے پہلے ایمان سوچ سمجھ کر قرآن کی آیات پر اللہ کو پر حتریز ہوتے یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے یہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے تاکہ اس قرآن سے تو زندوں کو ڈرائے اور کافروں پر حق ثابت ہو جائے جب زندہ ہی نہیں ہے دلی مردہ ہے تو اس کو قرآن سے اثر کیا ہوگا کیا خوب کہا میرے ایک دوست نے جب قرآن تجھے رلا دا چھوڑ دے تو سمجھ کے تم مجرم ہو چکا تجھے قرآن کیوں نہیں رلاتا یہ تو پہاڑ پر نازر ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا تیرا دل پہاڑ سے بھی سخت ہو گیا قرآن کو تو چاہیے کہ رلائے قرآن تو اللہ کی کتاب جب یہ ظالم اللہ کی کتاب اسے مانتے یہ حکام یہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے امریکہ کی حمایت میں یہ اپنے ایمان سے کافر ہونے والے یہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں مانتے ہیں وہ اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس کے بعد کوئی حجت نہیں جو ان پر تمام کی جائے اللہ کی کتاب میں جو غور نہیں کرتا اور بوش کی کتاب میں غور کرتا ہے اوباما کی کتاب میں غور کرتا ہے ان کو رات سوئے ہوئے ان کو ٹوائلٹ میں اوباما کا فون آ جائے تو شاید ان کی قبض بھی رفع ہو جائے اور یہ اس فون کے لیے بے چین ہو جائے اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے اللہ کی کتاب مانتے ہیں رب کائنات کی جو جب چاہے اس زمین کو آسمان سے ٹکرا دے اور اس زمین کو فلکیات سے ٹکرا دے اسے ریزہ ریزہ کر دے اور ایک دن کر جائے یہ کام بھی ہوگا ڈکن ڈک کا یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی وجا ربو کا مل ملک پھر رب آئے گا فرشتے پرے باندھے ہوئے ساتھ اور وہ آ جائے گا اس دن اسے انتہام دینا ہوگا کوئی کچھ نہ چھپا سکے گا اس دن کوئی کلام کرنے کا اارہ نہ رکھے گا علامن ابن الرحمان و کالا صواب رحمان جسے بولنے کی اجازت دے دے اور بولے بھی تو سیدھی بات کہے مجھال کسی کافر اور مشرق کے حق میں شفاعت کرے وہ محمد رسول اللہ کی نہ صلی اللہ علیہ و علی و صاحب وسلم ان کے لیے بھی ہاتھ مقرر کر دی جائے گا اس دن انبیاء اور رسول صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اس دن کوئی آدمی نہ بول رہا ہوگا الا ہمسا ہمسا کی آواز ہوگی جو آپ کو بیت اللہ میں سنائی دیتی ہے لوگوں کی شاہ شاہ بس شاہ شاہ ہوگی کوئی آواز نہ ہوگی سوائے رسل کے انبیاء کے اور وہ بھی کیا کہہ رہے ہوں گے ربی نفسی ربی نفسی اللہ میری جان اللہ میری جان اور ہر نبی اور رسول یہ کہے گا جب شفاعت کے لیے کہا جائے گا اللہ جتنا آج غم نا کے اتنا غدم ناک کبھی نہیں ہوا نہ کبھی ہوگا مجھے نہیں ضرورت ہوتی کہ میں اللہ کے ہاں تمہاری شفاعت کروں مجھے اپنی فلاحی خطا یاد آتی رہی جب نبیوں کو خطا یاد آ رہی میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا اللہ ہمیں اس دن کی ہول ناکیوں سے محفوظ رکھے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب کرے عامر سن عامر اس دن کوئی نہ بول سکے گا رحمان غصے میں ہوگا حتیٰ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہمارے محسن رحمت اللہ نبی سجدریز ہوں گے عرض کے نیچے اتنا لمبا سجدہ کریں گے اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ وہ دنیا میں اتنی لپی تاجت پڑتے تھے کیا شب فرماتی ہے کہ میں گمان کر چکے بارک پرواد کر دے اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے ہمارا ساتھ چھوڑ چکے اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ اس کے بعد سورہ امن آل عمران ایک رقط میں پڑی صحابی کہتا ہے میں نے ارادہ کیا ایک خراب ارادہ وہ خراب ارادہ کیا تھا کہ میں دماغ توڑ دوں تیری عبت جواب دے گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی آپ کے میں سے ہڈیا کے پکڑے کسی آواز رونے کی وجہ سے آتی رہتی تھی یہ امام لمبیا راتے اللہ کے لیے جاگ کر گزارتا تھا کلی لمبا وہ تھوڑا ہی سویا کرتے ہیں اللہ کے بندے ابن اس نے کہا رہنٹے بنتے ہیں یہ عبادت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے بہت لمبا سجدہ بہت لمبا سجدا وہ محابد پڑیں گے وہ حمد و صنا پڑیں گے جو اللہ اس وقت سکھائے گا یہاں تک کہ والاکرام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ کی رحمت جوش مارے گی اور حکم ہوگا کا یا محمد محمد اپنا سر اٹھاؤ فل مانگو تو دیے جاؤ گے عرفا شفات کرو تو شفات تیری شفات قبول کی جائے گی ہدا اور میرے لیے مقرر کر دی جائے گی کہ محمد کسی مشرک کا کی شفاعت نہیں کرنی تم لاکھ جلوسوں میں نے ساتھ شامل کرو تم لاکھ اپنی مسلوں میں بلا بلا کر جہاد کے حق میں ناموس رسول کے حق میں تعمیر پاکستان کے حق میں ان سے تقریریں کرواؤ تم انہیں نمائندگی بھی دیتے رہو تم انہیں رویت حلال کا چیئرمین بنا دو اللہ تو ان کی رویت قبول نہیں کرتا مشرک کی رویت قبول بھول نہیں مشرف کا کوئی عمل قبول کو نہیں جب تک وہ صرف کو نہ چھوڑ دے رویت کون کرے گا کیا رویت عبادت کے لیے ایک ضروری فریضہ نہیں ہے بالا یوسم بول واجب اللہ بھی واجب جس کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہے مسلمانوں کے لیے پانی یا مٹی کا حاصل کرنا فرض ہے کیونکہ نماز فرض ہے اور فرض نماز پڑھی نہیں جا سکتی جب تک پانی اور پانی نہیں تو مٹی ہو یہ فرض ہے ان پر حصول جب تک چاند نہیں دیکھیں گے نہ روزہ شروع کریں گے نہ عید شروع ہوگی نہ حج ہوگا سارے فریجے رہ جائیں گے تو کون مشرق میں چاند دیکھ کر بتایا کریں گے اور کیا مشرق یہ فیصلہ کرے گا اگر وہ شخص قبر کوج ہے جیسا کہ اخبارات کہتی ہیں اور وہ عالم بھی ہے تو پھر ہجت تمام ہو چکی عالم سے مراد پڑا ہوا کتاب میں اسے میں عالم نہیں مانتا عالم کا لفظ غلط ان کے لیے بولا جاتا ہے کتابیں پڑے ہوئے اللہ من العلماء اللہ سے ڈرنے والے صرف اللہ کے عالم بندے ہیں. اگر وہ عالم ہوتا تو صرف کچھ دیتا رافظ بھی تو ہے رویت حلال میں ہو سکتا ہے رافظی کی روایت آتی ہو رویت کی ہو سکتا ہے کسی قبر کے مجاور کی آتی ہو ہو سکتا ہے کہ کسی جی وکیل کی آتی ہو جو جی دن رات اس قانون کے خدکے واری جاتا ہے اور اپنے کلائنٹس کے لیے حقوق لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی جی جج کی آتی ہو جو بغیر سوچے سمجھے اس آئین کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور بیسیوں دفعہ اس کے فیصلے اللہ کے فیصلے کو لٹار رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی جی فوجی کی گواہی ہو جس نے مسلمانوں پر گولیاں برفائی ہو کیا پتہ کون کون لیتا ہے ارض جہاد سے جو گواہی آتی ہے اسے کوئی قبول نہیں کرتا جہاد کے ایک عالم کی گواہی میرے پاس پڑی کوئی دیکھنا چاہے دیکھ لے امین اللہ پشاوری کی دستخط کیے مر لگائیے علما نے چاند دیکھا عبد العزیز نورستانی کے بیٹوں نے دیکھا اس کے بھائی نے دیکھا سلفیوں نے قرآن پر ہاتھ رکھا لوگوں کو کہنے پر اور چاند دیکھا اتنی گواہیاں کچھ چار یا چھ قرآدیے ہیں جن سے گواہیاں آئی ہیں اور شیخ امین اللہ پشاوری مفتی فرماتے کہ ہمیں کوئی شری دلیل نہ ملی کہ ان گواہیوں کو رد کر دیں آج بھی اے میرے مسلمان بھائیوں ان کو رد کرنے سے پہلے سوچو کہ تمہارے پاس کوئی شریح دلیل ہے عرض جہاد سے جو گواہی آتی ہے اس کی تجلیل کرتے ہو اسے ہوا منصورہ کر دیتے ہوا میں اڑاتے اور جو منیب کی طرف سے گواہی آتی ہے تم نے خود بھی نہ دیکھا ہو تو اگلے دن عید پڑھنے کے لیے باہر نکل پڑتے ہو و ہماری توحید کمزور ہے یہ مسئلہ توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہم نے اپنے مجاہدین کی عزت نہیں کی ہے ہم نے ان کو حق نہیں دیا کبھی ہم دور اور نزدیک کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں اپنی اپنی ملک کی اور ان کا جب خبر آتی ہے تو ہماری تسلی ہو جاتا ہے حکومتوں کا روب ہے حکومتوں کی بغاوت کا خوف ہے اللہ جزائے خیر دے یہ صبح ہم سے آگے نکل گیا سرحد کا یہ شروع سے کبھی کسی باہر سے آنے والے حملہ آور کو قبول نہ کیا کرتے تھے باوجود اس کے کہ ان کا اسلام اکثر رسومات ہوتا تھا مگر ان نے صحیح اسلام کی کم از کم یہ بات موجود تھی غیرت انہوں نے باہر سے آنے والے حملہ آوروں کو کبھی قبول نہ کیا انگریز نے جتنی مار ان کے ہاتھوں کھائی کبھی کسی سے نہ کھائی اور جتنی امریکہ آج کھا رہا ہے الحمدللہ اس نے کہیں اور سے اتنی مار نہیں کھائی تو اس واسطے ہمیشہ وہ اپنے علماء کا احترام کرتے ہوئے سرکار کی عید کے خلاف عید کرتے رہے روزے کرتے رہے اس لیے کہ ان پر سرکار کا وہ روب نہیں جو پنجابیوں پر ہے پنجابی پر روب بہت ہے ہمیں اس روب سے نکلنا ہوگا ہاں کوئی شری دلیل ہو ہم سر آنکھوں پر کرتے شیخ زبیر علیزئی حافظ اللہ وسلم ہوں ان کا یہ مسلک ہے کہ میرے اپنے شہر میں نظر آئے گا تو میں عید اور روزہ کروں گا چلو ایک اصول ہے ان کا اس میں وہ خطا پر ہے یا ثواب پر ہے یہ اہداباد کسی حکومت وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں وہ کہتے بارہ کلو میٹر سے مجھے اطلاع مل گئی انہیں پوچھا اگر آپ کو اطلاع نہ ملتی وہ کہتا میں تیس روزے رکھتا اور اس کے بعد عید پڑھتا ٹھیک ایک عالم ربانی ہے اس کا اپنا اصول ہے ایک اختلاف ہے جس کی کوئی شریک بنیاد باقی کے پاس کوئی بنیاد نہیں منیب کی خبر بنیاد افسوس امین اللہ پشاوری کی خبر کو کیوں ضائع کیا جائے میں تو ایک سوال بنا کر افضل صاحب کو بھیجوں گا لوگوں کو بھیجوں گا علماء کی خدمت میں یہ امین اللہ پشاوری کی گواہیاں پیش کریں مفتی ہے عالم دین ہے عالم ربانی ہے اور اس پر یہ سوال ہوگا کہ کیا اس قسم کی گواہی جب ہمیں آ جائے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور عید پڑنی چاہیے اگر سب علماء اس پر دستخط کر دے یا بڑے بڑے چرد ایک علماء جیسے حافظ شریف حافظ اللہ وسلم مسعد عالم نند ہیں ماشاءاللہ اور اس پر بڑے بڑے علماء عبداللہ ناصر ہیں ان سب کے دستخط اس پر لے لیے جائیں تو پھر آئندہ کم از کم ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے کہ اتنا نہ ہو ہم عید والے دن عید پڑھ لیا کریں ہم ترق گئے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا گئی اور ہمارے دل اداس ہیں کہ ہم عید اگلے دن پڑھنے پر مجبور ہیں کیونکہ ایک مسئلہ کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو بکھیرنا نہیں چاہتے اس سے زیادہ سفاد ہے فائدے کے اس نقصان زیادہ ہے ہمیں یہی علماء ربانی نے کہا کہ ابھی تم ایسا مت کرو ماحول کو بننے دو اگر ماحول سرحد کی طرح ہو گیا کہ علماء کی بات پر لوگ عمل کرنے لگے علماء تو معلوم ہے اقتصام ادا ہی سب بیٹھے تھے میرا داماد بھی وہاں موجود تھا رات تھی وہ کہ جس کے اگلے دن عید تھی مگر لوگ روزہ رکھ رہے تھے تو اس کو کسی نے کہہ دیا اقتصام صاحب کو کہ یہ شجاع اللہ کا داماد ہے اور دوسرے نے کہہ دی یہ تو کل عید پڑھیں گے کیونکہ انجینئر اشفاق نے عید پڑھائی تھی وہ انجینئر اشفاق کو کسی دوست نے کہا کہ یہ تو کل عید پڑھیں گے انہوں نے کہا اب عید پڑیں گے ان کا جی ہاں انہوں نے کہا سعودیہ کی وجہ سے سعودیہ کو جان بوجھ کر ہم نے چھوڑ دیا وہ لوگوں کو دور نظر آتا اور اپنے ملک سے جو رابطہ نظر آتا ہے ملک سے محبت بھی کام دکھاتی ہے بہت کچھ تو اس نے کہا نہیں جی عالم وہ تو عالم دیکھو ان کی گواہی پر میں خود ان سے ملاؤں ان کے پاس سچی گواہی تو امتفام نے کہا بالکل درست ہے پھر اقتصام نے ٹی وی پر آ کر کہا کہ پشاور کی گواہی ہم ماننی چاہیے ان شاء صرف اقتصام میں اللہ نے کہا اگر ہم محنت کرے تو بہت سے علماء کو ساتھ ملا لیں گے پھر کوئی بڑا عالم ایک دفعہ یہ جو توڑ دے گا یہ جمول تو انشاءاللہ ہمیں عبادت عید سچ مچھ اس دن کرنے کا موقع ملے گا جس دن حقیقت عید ہوتی ہے یہ ایک نشانی تھی اس پر کوئی خاص روشنی ڈالنا مقصود نہیں تھی غلامی کے نشانات ہیں کیونکہ مدت سے خلافت کا جو سایہ ہے ہمارے سروں سے ہٹا ہوا ہے ہم رگڑے جا رہے ہیں رگڑا بہت کھاتی ہے نا قوم تو پھر وہ یہی کرتی ہے کہ کل آؤں ڈوبتا دیکھتی ہے آج کہتے عج الم علیہ بوسا ہمیں بھی ایک بچڑا بنا دو جیسے ان کے لیے بچڑا ہے اور کچھ کہتے ہیں ہمیں ذات انوات بنا دو جیسے ان کا ذات انوات ہے یہ غلامی کے افراد تھے اور کچھ بھی نہیں خلافت ان کا علاج ہے جو صحیح طریقے سے جب آئے گی تو قائم رہے گی وہ کل لدین اللہ اب جو ایمان نہیں لاتے قرآن کے آ جانے کے بعد بھی جو تو کھلا ہے اس قیمت آیاد الحکیم الخبیر جس کی آیات محکم ہے اور کھول دی گئی الحکیم الخبیر کی طرف سے جب اس کے بعد بھی ایمان نہیں ڈاتے کل لدین اللہ تو پھر ان کو صرف یہ کہہ دو اے عملو الامکان تھی کم بھائی ٹھیک ہے تم اپنے راستے پر اپنے دین پر چلتے چلے جاؤ ان ہم تو اسی پر جمے ہوئے جو حق ہمیں سمجھ آ چکا اور ہمارے سینے میں جڑ پکڑ چکا ہم تو اسی پر جمے ہوئے منتظر انتظار کرو ان منتظر ہم بھی منتظر ہیں اللہ فیصلے کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر اللہ فرماتا ہے اے نبی ان کو کہہ دو تم مجھ سے پوچھتے ہو کب فتح ہوگی ہم سے پوچھتے ہیں یہ لوگ چاہ رہے ہیں جن کے دل میں نفاق ہے جن کی مزیدار زندگیاں ہیں جو صبح نوکری کر کے آتے ہیں اللہ نے چھوٹا سا گھر بھی دے دیا اس گھر میں ایک اے سی والا کمرہ بھی ہے چھوٹی سی گاڑی بھی ہے چھوٹی سی فیملی بھی ہے پھر رات کو آتے ہیں تو کھانا بھی تیار ملتا ہے پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ساتھ خبریں سن رہے ہیں ساتھ مسلمانوں کے بارے میں زہر اپنے دل میں بھر رہے ہیں ان کی غیبتیں سن رہے ہیں ان پر لگائے گئے بہتان سن رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں معائنہ کر رہے ہیں سات چائے کی پیالی سے سرکیاں بھر رہے ہیں یہ مزے دار زندگی پھر صبح دفتر میں گئے وہاں باتیں ہوتی رہی قرآن کبھی برکت کے لیے کھول لیتے ہیں برکت کے لیے کبھی درد بھی سنتے ہیں ایک کام سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں دل میں وہ جگہ نہیں پکڑتا یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ مجاہدین غالباج اسلام کا جلدی جلدی غلط یا یہ وقت سارے مر جائے ختم ہو کیا مزے کی زندگی تھی کیا آگ لگا کے رکھ دی ہے پورے ملک میں انہیں ڈر آتا ہے کہ ایک دن یہ آگ ان کو گھیرنے والی ہے ایک دن ان کو بھی فیصلہ کرنے والا کرنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ اب دنیا دو میں تقسیم ہوئی یہ اہل ایمان کی کوششوں کا نتیجہ ہے جب بھی نبی کی دعوت نبی تو خالص دعوت دیتا ہے وہ جڑ پکڑ لیتی تھی لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے تھے الحمدللہ وہ تقسیم آج پاکستان میں دیکھنے میں آ رہی یہ سچے ہیں نہیں یہ بڑے بہمان اور ایجنٹ ہے نہیں یہ بالکل سچے اور اللہ والے ہیں نہیں یہ شیطان ہیں دو گروہ ہیں جھگڑنے والے بس یہ جھگڑا ہی تو بات کو اہمیت دیتا ہے اہمیت بات پکڑتی ہے تو بات بنتی ہے اما یتھا علوم حامد محمود نے اس کی شاہ کی میں قربان جاؤ کیا پیاری شاہ کی اس میں اس نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کی دعوت نے گھر گھر میں یہ کہانی ڈال دی کہ یہ کیا کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ کہتا ہے یہ سچا نبی ہے نہیں یہ جادوگر یہ جادو جادوگر کیسے ہو سکتا ہے تو بڑا پاکیزہ ہے نہیں اس کا معذ اللہ دماغ چل گیا نہیں وہ تو بڑا انتہائی متوازن انسان ہے نہیں اسے جنون ہو گیا جنون تو اس کے قریب نہیں پھنستا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے جب یہ اہمیت پکڑے گی اس کو کوئی اہمیت ملے گی آج دنیا میں ان مجاہدین کے ذریعے اسلام اتنی اہمیت پکڑ چکا ہے کہ بش کا مسئلہ اسلام مشق کا مسئلہ اسلام اوباما کا مسئلہ اسلام یہودی کا مسئلہ اسلام چینی جاپانی کا مسئلہ اسلام مرتد کا مسئلہ اسلام منافق کا مسئلہ اسلام مومن کا مسئلہ اسلام کیا اس سے بڑی فتح بھی اور کوئی دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اللہ کو معلوم ہے فتح کب آئے گی آئے گی ضرور ہماری ہے ٹکڑے بھی میرے کر دیے جائیں ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی یہ کہوں گا فتح ہماری ہے تم شکست فتا ہو کیا خوب کار سید کتب نے رہی اللہ رحمت واقعہ اس نے کہا صحاب الاخدود نے جلا دیا اہل ایمان کو کہا کہ وہ جسم و جان کی جنگ ہار گئے عقیدہ کی جنگ جیت گئے اگر لوگوں نے گواہی نہیں دی کہ ایمان پر تو رہی دنیا میں قرآن نے گواہی دی اللہ کے فرشتوں نے گواہی دی آنے والے مومنین اور مسلمین نے گواہی دی کہ عقیدہ کبھی ہارا نہیں کرتا فتحل <الْلُفْت> اور سارے کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں مجھے ہے کہ کوئی کام اس کی طرف نہ لوٹتے اور اس کی مرضی کے بغیر ہو جائے پھر اب اس کا کیا انجام ہونا چاہیے اس ایمان کا اور کیا مطالبہ ہے اور کیا تقاضا ہے اب اس کی عبادت کے لیے جم جا میدان میں اس پر بھروسہ کر کمر باندھ لے اور مار کا گرد ہے میدان سجے ہوئے تو کیا انتظار کر رہا ہے وہ او, اٹھ اور جنت کو حاصل کر یہ تو جنت کمانے کا وقت ہے بھائی تیزی سے نکل رہا ہے کیا خوب کسی نے کہا کہ اس کی گرد بھی جسے نصیب ہوئی وہ بھی خوش نصیب ہے فابدھ, اس کی عبادت کر وہ توکل علیہ اس پر توکل کا کیونکہ وما ربو کبھی وا فری تیرا رب تیرے امال سے واسل نہیں تو اکیلا کسی پہاڑ میں کوشش کرتے کرتے مر گیا کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ تو کہاں مرا تو نے کوشش تجھ بھی کی کہ نہیں جانور تجھے کھا گئے کیا اللہ نے بھی نہیں دیکھا کیا اس کے فرشتے گواہی نہیں دینے کے لیے کیا تجھے جنت نہ ملے گی ضرور ملے گی تو دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کر یہ شرک ہے پھر اللہ کہے گا جن کے لیے کیا تھا یا ان سے جا کر اجر لے لے جھوٹھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا عبادت خالص ہونی چاہیے اور محمد کے طریق پر ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ و وسلم اللہ مجھے کہے سنے حق بات کو ایمان بنانے پھر اس پر جم جانے کی توقی آمین سلم اور آپ کو بھی آمین مستورات کی طرف سے کچھ مسائل پوچھے گئے ہیں اس حد تک مجھے سمجھ ہے میں بیان کرتا ہوں کہ وہ بہن ہماری جو روزے نہیں رکھ سکی جو کہ عورتوں کو عوارض لاحق ہوتے اب اس کے قضا روزے پہلے سوال کے رکھیں نقلی روزے یا کہ پہلے فرضی روزے پورے کریں حافظ شریف حافظ اللہ وسلم مہو نے فرمایا ہے کہ پہلے وہ اپنے فرضی روزے پورے کریں حافظ صاحب کی بات انتہائی یعنی ان کی فقاحت پر دلالت کرتی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگ تقوی میں کمزور ہیں وہ نہ ہو کہ سال بیت جائے مختلف بہانے بنتے رہیں یہ, یہ چھ روزے تو رکھ لے مگر وہ اپنے بیس روزے پندرہ روزے دس روزے پورے نہ کر پائے اور دوسرا رمضان چڑھ جائے اس حال میں کہ اس کثر پر ادھار ہو وہ امت کی اس حالت کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو اپنے بیوی بی فرضی کو پورے کر دیکھی جائے گی شوال کی جی. اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں یا وہ صحیح ہے تو عائشہ جیسا تقویٰ کس میں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ کہتی ہے کہ میں قضا روزے اگلے شوال اگلے یعنی شاہبان سے پہلے پورے نہ کر پاتی تو وہ ہر صورت پورے کر جانے والی اپنے تقوی پر قائم تھی آج کی بہن کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے فرضی پورے کرے حافظ شریف حافظ اللہ کی بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے بے شک کہ سارا مہینہ اسی میں گزر جائے پہلے فرض پورے ہو جائیں گے ادھار اتر جائے گا اللہ چاہے گا تو اسے نفلوں سے بھی زیادہ ثواب دے دے گا دوسرے انہوں نے یہ پوچھا مسئلہ کہ غیر محرم دوسرا میں بیان کرتا ہوں یہ تیسرا کہ غیر محرم سے پردہ واجب ہے جی ہاں جس کے ساتھ بھی عورت کا نکاح جائز ہے اس کے ساتھ پردہ ہے کہا کہ پھوپھا اور خالو جب کہ خالہ اور پھوپھی زندہ ہو ان سے پردہ نہیں اس لیے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی موجودگی میں تو یہ بات کسی عالم نے نہیں کسی جاہل نے کہی ہے کسی بھی خامد والے عورت جب کہ اس کا خامد موجود ہے وہ کبھی بھی اس عورت کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا اس عورت کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا اس کی خالہ اور خوفی سے شادی نہیں کر سکتا تو سب سے پردہ اٹھ گیا اس کو طلاق دے کر شادی کر سکتا ہے اس کے مرنے کے بعد کر سکتا ہے وہ نکاح حلال ہے پردہ رہے گا خالہ خالو اور خوفا سے بالکل پردہ ہے یہ مطلب جس میں بتایا ہے پتا نہیں کہاں سے لیا ہے ہاں دوسرا کہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے تو یہ جب حافظ شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ ان لومن جس مومن کبھی پلید نہیں ہوتا وہ عورت ہو یا مرد ہو شیخ المانی کا بھی یہی موقف ہے کہ عورت ان ایام میں جن میں نماز نہیں پڑتی قرآن پڑھ سکتی ہے تو قرآن جو ہے وہ تو مصنوع دعاؤں میں بھی موجود ہے اور مومن کبھی پلید دل کی پلیدی میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ یہ پلیدی جو ہے یہ ہاتھ میں آتی ہے یہ پلیدی تو ایک روحانی قسم کی چیز ہے اور یہ تو عبادت کے ساتھ نہانے کے ساتھ پھر دور ہوتی ہے بس مجھے یہی معلوم ہے باقی حافظ شریف صاحب جب مسئلہ بتا دے حافظ مسعود عالم مسئلہ بتا دے حافظ اللہ تو پھر مجھ سے مسئلہ پوچھنا تو مجھے تو یہ ان کی سوئے ادبی نظر آتی ہے بہرحال میں نے تو صرف اس نیت سے بتایا کہ علماء کے کی تائید ہو جائے اور کوئی میرا بتانے کا مقصد نہیں تھا ورنہ ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے کہ میں سیکھی مسائل میں کوئی رائے نہیں کوئی سوال کسی بھائی کا بیان کردہ موضوع کے ساتھ متعلق یا کسی بہن کا ہو تو وہ اپنا سوال کر سکتی ہے جو سمجھ ہوگی ان شاء اللہ حدیث صحیح ہے کہ جس کے گلے میں امارت کا پٹا نہیں ہے وہ اجالیت کی موت مرنے والا ہے کہ اس وقت ہے جب مسلمانوں کا سلتے والا سلطان اور اقتدار والا امیر موجود ہو یہ وعید شدید ہے وعید شدید ہے آج چونکہ مسلمانوں کی خلافت کے سکوت کا زمانہ ہے کوئی امیر موجود نہیں ہے جس کے پاس سلطہ اور سلطان ہو اقتدار ہو شب ہو سلطا سلطہ سے ملتا جلتا جو ہے اقتدار وہ جہادی میدانوں میں مجاہدین کے عمرا کے پاس ہے تو جو جہادی میدانوں میں ہو اسے چاہیے کہ ان کی بیت اگر وہ مانگتے ہیں تو بعت کریں اور ان کی قیادت میں ہی جہاد کریں اس کا آزاد جہاد خطرہ ہے کہ اس کے لیے فساد کی شکل پیدا نہ کر دیں اگر عراق میں ہے تو ابو عمر عراقی کی بعض کرے اگر افغانستان یا اس کے متعلقہ علاقوں میں ہے تو ملا عمر حافظہ اللہ کی بعض کرے اور ان کے ساتھ مل کر اصلی جو جماعتیں ہیں بنیادی ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں باقی علاقوں میں نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا کہ سب لوگ ہماری بحث کریں نہ انہوں نے کبھی خلافت کا دعویٰ کیا اللہ نے انہیں اتنی سمجھ دی کہ خلافت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے نہ آج دنیا میں کہیں خلافت قائم ہے اس لیے ہم کس کی بحث کریں تو اللہ کا نے ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا جب چیز ہی موجود نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر امیر جس کے ہاتھ پر آپ بیت کرتے ہیں وہ فاسق و فاجر بھی ہے تو اس کی بیت کی جا سکتی ہے جائز ہے اور اس وقت فرض ہے جب اس کی بیت کیے کی بغیر کفار کے سامنے ڈھال بننا ممکن نہیں ہے آپ کا اور اس کا وہ ڈھال بنے گا تو آپ کٹال کریں گے اس وقت فاسق و فاجر کے امیر پر بیس پر تمام علماء جمع ہیں بدا کی بیس بھی کی جا سکتی ابن تیمیہ رحی اللہ کے وقت کا حاصل یقیناً بدا تھا اس وقت سے تھی تو ابن تیمیہ رحی اللہ جب مختلف گروہوں کے ساتھ مناظرے کرتے اور ان کو شکست دیتے عقائد کے اندر صحیح باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے تو ابن تیمیہ کو قید میں ڈالا جاتا بجائے ان کو قید میں ڈال دے یہی کہا جاتا کہ شیخ آپ کی وجہ سے فساد ہوتا ہے جب بھی قید حصے میں آتی تو وہ ابن تہمیہ کے آتی نہ وہ صوفی قسم کے لوگوں کے حصے میں قید آتی نہ فلسفیوں اور کلامیوں کے ابن تہمیہ نے پھر بھی اس سلطان کی بائک نہ توڑی بلکہ اس کے لیے جہاد کو کھڑا کیا اور میدان جہاد میں اس سلطان نے اپنی جہالت کی وجہ سے جب یہ خالد ابنا ولید کا نعرہ لگایا تو بھی ابن سہمیہ نے اسے سمجھایا اس کی بعد نہ توڑی اس سے بڑھ کر مثال ہے احمد بن حنبل رحیم اللہ ان کا حاکم غلیز بدعت تھا غلیم وہ احمد بن حنبل جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں ان کی پیٹ پر کوڑے برساتا تھا انہیں اللہ کی صفات کے انکار پر مجبور کرتا تھا قرآن کو مخلوق منواتا تھا احمد یہ سمجھتے تھے رحیم اللہ کہ یہ مسئلہ چونکہ ایسا کھلا ہوا شرک نہیں ہے جس طرح غیر اللہ کی پکار ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہ ماننا ہے یا سور کو حلال ماننا ہے اس قسم کا ننگا چٹا مسئلہ نہیں ہے اس میں غلط فہمی کا شکار ایک جاہل جاہد آدمی جھوٹے علماء کے گورک دھندے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ خلیفہ شکار ہوا ان کا خلیفہ کو جاہل سمجھ کر آمد بن حنبل اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے بریت نے توڑی آخر وقت تک اس کی بیچ میں رہیں معلوم ہوا کہ جس وقت امت کے اندر جہاد کا جھنڈا وہ شخص بھی اٹھا لے جس کے ساتھ بدعات بھی ہو مگر لوگ اس پر جمع ہو چکے ہوں تو پھر اس کے ساتھ جمع ہونا ضروری ہے لازمی ہے تاکہ امت کا یہ جھنڈا کہیں گر نہ جائے اور الحمدللہ للہ ملا عمر جیسے لوگ ان کو بدعتی کہنا تو ایک گالی ہے جو اپنی طرف لوٹ آئے گی ملا عمر یقیناحناف میں سے ہیں اور حنفی ہونا یہ سلطی کی زد نہیں ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ سلطی کی زد بدا ہے حنفی نہیں ہے عقیدہ تحاویہ امام ابو جعفر تحاوی حنفی کی لکھی کتاب اور اس کی شرح ابن ابن عز ہنفی نے کی یہ دونوں حنفی علماء ہیں اور ان دونوں کی اس کتاب پر عقیدے اور شروع پر اس پر ابن باز کی تعلیم رحیم اللہ المانی کی تعلیم فوزان کی تعلیم ابن عسین کی تعلیق شیخ سفر حوالی کی دو سو اسی قسط اس کی شرح پر موجود ہے آئین مائی سلف نے اس کی تعریف کی یہ عقیدہ سلف ہے تو یہ حنفی دونوں عالم یہ سلفی ہوئی تو ہنفی سلفی بھی ہو سکتا ہے بدتی بھی ہو سکتا ہے جیسے اہل اہل حدیث کہلانے والا سلفی بھی ہو سکتا ہے بدتی بھی ہو سکتا ہے اس واسطے یہ تقسیم کہ حالفی ہمیشہ بداتی ہوتا ہے یہ اپنی من گھرک تقسیم ہے ملا عمر جس وقت جہاد میں داخل ہوئے ایک بدتی انسان تھے ان میں بڑی بدار تھی عربی سلفیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ایک ہو کر جہاد کرنے کی وجہ سے ان کے لیے اپنے تمام اموال اپنے کھیت اپنے بچے اور اپنی عورتیں بیوہ کروانے کے بعد بچے کٹوانے کے بعد اور نوجوانوں کی لمبی لسٹ تیار کروانے کے بعد جو کہ اللہ کے راستے میں کام آئے اس شخص کی بداعت کے لیے گئی یہ میرا بیان نہیں یہ غلام اللہ رحمتی حافظ اللہ وسلم کا بیان ہے جو شیخ بدی کے برابر بڑی عالم ہیں اور افغانی ہیں پشاور میں رہتے ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں شیخ الحدیث نلکان ہے زبردست عالم ہیں ان کی گواہی ہے کہ طالبان کو صرف برا کہنا یہ اہل حدیث علماء اس میں جلدی کرتے ہیں اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں اور یہ گواہی میرے پاس مفتی لائک احمد کی ہے جو کہ شیخ امین اللہ پشاوری کے لیے فتویٰ لکھتے ہیں یہ فتویٰ بھی انہوں نے لکھا ہے رویت پر انہوں نے کہا کہ ابید اللہ محسوس رحی مح اللہ رحمت واسیہ انہوں نے ہم پر ہمارے ساتھ پیغام بھیجا حالانکہ وہ حنفی تھا اور جاہل ہیں اکثر لوگ افغانستان میں جہالت کی وجہ سے ان میں شرکیہ بدعت بھی ہیں دوسری بداعت بھی ہیں انہوں نے اہل حدیثوں کے پاس یہ پیغام بھیجا کیونکہ وہاں کوئی نر آدمی جاتا ہے دین سکھانے کے لیے مجھے بھی کہا جائے کہ دین سکھانے کے لیے آؤ تو مجھے ایک دفعہ سوچنا پڑے گا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں عرض جہاز میں جو دین سکھانے جاتا ہے وہ ادر تعمیر اور محمد بن عبد الوہاب جیسوں کے طریقے کو زندہ کرتا ہے انہوں نے کہا کوئی عالم بھیجو تو ایک شیر تیار ہوا سلفی مقبول تھا وہ ماشاء اللہ, اللہ کی طرف سے بیان میں بڑی قدرت دیے گئے انہوں نے کہا ہمیں آ کر سورت اور سورت التوبہ پڑھائے جب سورت الفاظ اور سورت التوبہ اس عالم ربانی نے انہیں پڑھائی تو ابید اللہ محصول اس کے فریفتہ ہو گئے اور اپنے مراکز میں یہ کہلا بھیجا کہ خبردار آج کے بعد تو رفل ذین اور آمین پر کسی کی مخالفت نہ کرے جس طرح کوئی سنت سماچا نماز پڑھے یہ اس کا فائدہ ہوا ہے اور منگل باغ غالباً اللہ کے راستے میں کام آ چکے ایک ان پڑھ آدمی تھا تبلیغی جماعت سے اسے بڑی عقیدت تھی وہ ان کی خرابیوں کو نہیں جانتا تھا وہ کمرے گراتا تھا تمام پوجے جانے والی کمرے گراتا تھا اور جو قبر نہ گرائے خود بخود اپنی اونچی قبر اس کو ایک لاکھ جرمانہ یا تبلیغی جماعت میں ایک سال کا چلا اب اس کے نزدیک یہی حق تھا اس تک جب خبریں پہنچی صحیح تو اس نے ہمارے شیخ حمین اللہ سے وقت مقرر کیا کہ مناظرہ نہیں ہم نے کرنا مناظرہ ہم قائل لیں گے آؤ شیخ ہمیں بتاؤ عمل بالحدیث کیا ہے جو تم کہتے ہو ہم سننا چاہتے ہیں گویا کہ ان کے سینے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اس کیسٹ کی طرح جو خالی ہے اس میں بھرائی کر دو توحید کی اور سنت کی اگر آج انہیں دعوت حق پہنچی تو یہ قبول کر لیں گے اگر نہ پہنچی تو فتح ہونے کے بعد پھر اپنے اور اما کی جھولی میں جائیں گے پھر وہ انہیں بداعت سکھا دیں گے اس لیے ہمارے اس پر فرض ہے کہ اس وقت ان پر خطوے لگانے کی بجائے اور ان پر نفرت جو ہے وہ پھیلانے کی بجائے ان تک رسائی حاصل کریں پشتوں میں توحید کے رسالے محمد بن عبد الوہاب نے اور ان کے شاگردوں نے مرتب کیے وہ ان تک پہنچائیں علماء مار کریں اور اس میدان میں چلے جائیں ابن تعمیر کا کردار ادا کریں اور وہاں جا کر انہیں پشتو زبان میں اور فارسی زبان میں سمجھائیں یہ فٹ فٹ قبول کرتے ہیں یک بیک قبول کرتے ہیں ہم نے عقیدے میں ایک کتاب ہے توحید مجسد اس کا پشتو میں ترجمہ کروایا اور ان مجاہدین کے اندر پھیلانے کے لیے لوگوں کو دی ہے وہ اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اسے اکیلے پورا نہیں کر سکتے اس طرح لوگ اسے ہاتھوں آس لیتے اور قبول کرتے بلکہ ڈاکٹر شفیق الرحمان کی کتاب تاغوت کا مطالبہ آیا کہ فوراً پرستوں میں ترجمہ کرا کے بھیجو تو کس طرح سے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بد دل ہو چکے و اگر وہ بداتی بھی ہو تو توحید کی بنیاد تب جگ وہ کافر نہیں ہے ان کی حمایت ہم پر فرض ہے جتنا ان میں توحید کا حصہ ہے اور جتنی ان میں بدعت ہے اس کا رد ہم پر فرض ہے ہمت کا رد بھی نہ چھوڑیں گے اور توحید میں ان کی حمایت بھی نہ چھوڑیں گے ان ظالموں کے مقابلے میں جو امریکہ کی حمایت میں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں جو امریکہ کے جھنڈے کو جو صلیب کا جھنڈا ہے بلند کرتے ہیں اور شریعت کے جھنڈے کو جو محمد کا جھنڈا ہے صلی اللہ علیہ ول وسلم نیچا کرتے ہیں ہم ان کا ساتھ کبھی نہ دیں گے یہ فرق کبیر ہے اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا ہم نے اس وقت تک کچھ بھی نہیں سمجھا اور جب ہم ان کی ہم گردی کریں گے تب وہ ہم سے سنیں گے یقیناً جس کو زخم آئے ہوتے ہیں اس کو زخم سب سے پہلے سہلانے پڑتے ہیں اس کے جو بھوکا تل اسے کھانا کھلایا جاتا ہے پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن و سنت کی طرف آؤ آپ کے یہ اور یہ اعمال برا تھے اگر آپ کے ساتھ اس کے زخموں میں درد کی تیس اٹھ رہی ہو اس کا باز وہ کٹ چکا ہو اس نے کٹے ہوئے ساتھ اپنے خاندان کے افراد دیکھے ہو اس کی بیوی کے پت اس کے سامنے اڑ گئے ہو اس کا گھر اور آشیانہ دنیا سے ناپید کر دیا گیا دی ہو آپ کے ساتھ اسے کہا جائے کہ بے کی اصلاح کرو وہ قبول کرے گا پہلے اس کی ہمدردی کیجیے اس کو سینے سے لگائیے اس کا ماتھا چونیے اسے کہیے میرے مسلمان بھائی میں تیرے ساتھ اب وہ آپ سے ہر بات سنے گا بات سنانے کا کوئی اخلاق بھی ہوتا کوئی طریقہ بھی ہے دعوت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو دعوت پہنچائی اللہ تو کہتا ہے کہ اگر کافر بھی کس سے پناہ مانگے قرآن سننے کے لیے تو ایس جنگ کے اندر بھی کافر کو پناہ دے محفوظ جگہ پر پہنچا پیار کے ساتھ قرآن سناؤ اسے کیک کھلاؤ پیسٹری کھلاؤ اسے چائے پلاؤ کیسے انہوں نے خدمت کی تھی اس انگریز عورت کی جس کا نام آج بدل چکا ہے یو آن اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا یہ وہی سنت تھی جو طالبان کو معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں وہ بدت ہی ہیں اور انہیں سنت معلوم ہے اور ہم توحید عید کا دعوےدار ہیں اور ہمیں یہ سنت معلوم نہیں کہ پیار سے کام نکلا کرتے وہ کس کے لیے اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں یا اپنی حنفیت کے لیے لڑ رہے ہیں کس کی جنگ لڑ رہے ہیں پوری امت کی جنگ لڑ رہے ہیں صرف ان کی جنگ ہے سلیب کے ساتھ لڑنا پوری امت پر فرض ہے اور وہ اس فریضے کو ادا کر کے پوری امت سے فرض کے کا بوجھ ہٹا رہے ہیں اللہ کے بندوں چھ جائے کہ ان کے احسان مند ہو ہم ان کی ٹانگ کھینچنے پر تلے ہوں اللہ ہمیں ایسی حرکتوں سے شعوری اور لا شعوری طریقے سے باز کرے آمین اور اللہ ہمیں ان کی نصرت کرنے کی جس قدر ہمیں توفیق ہے توفیق توفیقتا فرمائے آمین اور ان کو بدت سے روکنا ان میں کوئی شرکیہ چیز ہو اس سے تنبی کرنا یہ ان کی نصرت ہے یہ ان کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی ہے کبھی بھی ان کو مقدس جان لینا اور ان کی ہر غلطی کو بھی صحیح کہنا یہ ایک وہ خوفناک تکلیف ہے جو آدمی ان کو شرک میں لے جایا کرتی ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اگر اس تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ سٹہ دے نمازی کافر ہے اور علماء نے دلائل کے ساتھ اس پر بات یہ پہنچا دی اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑتا تو اسلام لانے کے بعد کافر ہوا اور وہ مرتد کے حکم میں تمام اڑاما کے بار کے نزدیک آتا ہے اور اس کا ذبیہ مردار ہے آپ ان کی بارات دل میں رکھیں یہ تو فرض ہے کہ انہیں شرک پر سمجھے اور اللعلام بھی جب تک وہ شرک کے ننگے چٹے اعمال پر ہیں آپ ان کو مسلمان کا سلوک نہیں دے سکتے ان کو قریب لانے کے لیے احسان ان پر کر سکتے بہت اچھا سلوک دے گیا قریب لانے کے لیے مگر جب تک وہ شرک پر ڈٹے ہوئے توحید و سنت کے دشمن ہیں اس وقت تک انہیں دشمن ہی سمجھا جائے گا اور ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی دشمن ہی کا سلوک دیا جائے گا جو نے کہا تھا کہ بریفر کے اگر میں دیکھا جائے تو وہ سلطان جو ہے وہ قدرتی ہو نیتک ماندار ہے لیکن اس لوگوں میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ پرنام کرنے کے باوجود مجھے لیکن ہم جہاد کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی بھی اندر ان کی بات کو جو ہے وہ تھوڑا سا وزن دیکھ رہے ان کی بات کو ہم تو ہم جہاد جہاد ہو نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو. محمد آئے اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے اسوائے حسانہ کے اندر رہ کر تفریح کیا جائے کیا وہ مثال پیش کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کفر کے رد میں زبان بند کی اور ان کے سچے متابئی اور کاثر کے رد میں کبھی زبان بند نہ کی جائے گی ان کو قریب لانے کے لیے آپ بیسیوں طریقے کریں ہم کب کہتے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے ایک فوجی نماز پڑھنے کے لیے آ اور اس نے وردی پہنی ہو اسی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ تو اسے نکال دو سکتے. ہرگز نہیں ہم نے دل چیر کر نہیں دیکھا کیا پتہ تو اس کے دل میں اللہ تبدیلی واقعہ کر چکا ہو ہم اس کے زہر پر اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اس وقت جب ہمارے یہاں لماز پڑھنے کے لیے آ گیا اور ہم بڑے دل آویز انداز میں ایسا احساس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج یہاں سے مکمل طور پر اپنے دل کو دھو کر نکلے ہم نہیں یہ کہتے مگر یہ کہ جب وہ اپنے کف اور تعوثیت پر جمع ہو اور ہم اس کے تعوت ہونے کی حیثیت کو لوگوں پر واضح کرنے سے گریز کرے تو کتمان حق اسی کا نام ہے ومن ازلم اس سے بڑا ظالم کون ہے من من شہادت جو اللہ کی طرف سے سینے میں موجود گواہی کو چھپا لے اس وقت تو حق ہے کہ اس کو تعوت ببا کے دہل کہا جائے اور اس کی پہچان گلی گلی اور محلہ محلہ کیا جائے کروائی جائے وہ تعوت ہونے پر فخر کرتا ہے اور وہ آج تک اس پر فخر کر رہا ہے کہ میں نے پاکستان کو بچا لیا میں نے پاکستان کا مرتبہ دنیا میں بلند کیا میں نے ان دہشت گردوں کو کفار کے حوالے کرتے ہوئے ڈیزی کٹر پاکستان سے محفوظ کر لیے وہ تو اس پر فخر کرتا ہے وہ تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا وہ مرنے والی جس کو شہید کہا گیا جس کے جنازے پڑے گئے وہ بھی یہ کہتی تھی میں اپنے باپ کے راستے پر جان دے رہی اسلام میرا دین ہے مگر میری سیاست جمہوریت ہے اسلام نہیں اور اس کے بعد کیا کہتی تھی کہ میری معیشت سوشلزم ہے اسلام نہیں گویا کے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے گویا اللہ نہیں تو اسی پر مری امام جامد اس نے پہنا ہوا تھا اب اس کے جنازے پڑھ کے لوگوں کو قریب لانا ہے آپ نے اور ایک وہاں پر گیا تھا وہ کہتا تھا مجھے لفظ نہیں ملتے میں ایسے کیا کہوں شہید سے بھی اوپر کیا کہوں اگر یہی شہید ہے تو غازی صاحب بیٹھے ہوئے ان کی بہت کریں اور بات ختم کریں کے خلا میں نے کب کہا کہ جہاز شروع کر دی یو این آرمی کے خلاف جہاز فرض ہے اس لیے کہ ان کی جنگ فلیدی جنگ اسلامی جنگ ہے اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارٹون بنا کر رہتی سہتی کسر بھی چھوڑ دی جس کے سینا ذرا بھی غیرت ہے اسے شرم آنی چاہیے کہ اب بھی کو کسر باقی پھر ان کارٹونوں کے بنانے پر انہوں نے ایک دن بھی معافی نہ معافی کا رویہ مسلمانوں کے ملکوں کے حکمرانوں کا رہا پھر وہ وہ ہیں جنہوں نے مسجد کے اندر حفظ کرنے والے بچوں کو قتل کیا قرآن جلائے مسجد توڑی دو دو منزلہ مسجد جمعہ کے وقت جمعہ کے نمازیوں کے سمیت ڈھا دی وہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں مسجد کو اپنے حقد کے ساتھ وہ بیچاری تو سادہ ایک ایک گولی سے مر جاتی انہیں علی گا کھڑا کر کے ایک ایک گولی سے مار دیا جاتا کافی تھا انہیں جلایا بھی گیا انہیں بم بھی مارے گئے اور فاسفورس بم مارے گئے ان پر وہ تجربے کیے گئے جو شاید دنیا میں کوئی جانوروں پر بھی نہیں کرتا اب بھی کیا وہ اسلام کے خلاف دشمنی کی جنگ نہیں لڑ رہے اب بھی جہاد فرض نہیں ہوا تو پھر جہاد قبر میں جا کر فرض ہوگا بے بہر تیک رشتہ رشتہ تعلق ہے لیکن وہ شیرت کے اوپر ہیں اور بات نہیں مانتے تو کیا ان کی محنت بازی رکھا جائے گا کیا ان کے توڑا جائے گا یا تعلق خان رکھا جائے گا کیا ہے ہمیں کوئی وحی نہ آئی ہے نہ آئے گی کہ اللہ اب انہیں کبھی ایمان نصیب نہیں کرے گا کیونکہ وہی نہیں ہے ہمارے پاس ہم آخر دم تک ان سے تعلق رکھیں گے اور کبھی بھی ان سے مایوس نہیں ہوں گے